شافے اور مالکیہ کے اختلاف ہے تینوں غلطی میں نسل اول پر وقت کیا ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے مالکیا صرف یہ کہتے ہیں کہ زور اور اثر میں ایک وقت مشترک ہے وقت مشترک کیا مطلب نسل اول سے پہلے نسل او اول ہونے سے پہلے پہلے ہی تو جا کر وقت مکمل ہو گیا نا اب ظاہر اول تو مسل اول سے چھوڑا پہلے کیا ہوگا مالیگ اللہ کے نزدیک اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں یا اس کے مطابق کچھ مسل اول کو لے لیں اور کچھ مسل اول سے پہلے والے کو لے لیں اس کا درمیانی وقت مشترک وقت کھیلائے گا اس میں زور بھی پڑھ سکتے ہیں اثر بھی پڑھ سکتے ہیں کچھ حصہ نسل اول کا کچھ حصہ کیا نسل اول سے پہلے کا یہ صرف مالکیا کہ نزدیک اس کو اس تناظر میں دیکھیں گے جبکہ جو شوابع ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت جو وہ مشترکہ نہیں ہے بلکہ وہ وقت وقت فاصل ہے چار رقط کی مقدار ہی فاصل کیا مطلب کہ اس میں زور کی نماز ادا ہو جائے گی اثر کی نماز پڑھنی جائز نہیں ہوگی یعنی یوں سمجھے کہ وہ ایسا ہوا کہ مسل اول سے تھوڑا سا پہلے اور اس سے پہلے سے جو وقت چل رہا ہے اس کا آہ ہے جبکہ صاحب کے درمیان کوئی حفاظت بھی, بھی نہیں ہے کوئی مشترک بھی نہیں ہے نسل اول اگر ہوا نہیں ہے تو زور کا وقت ہے اگر مسل اول ہو گیا ہے تو یہ اثر کا وقت ہے بس کوئی فرق نہیں ہے زور کے وقت کے اختتام اور اثر کی اختدار میں کوئی فرق نہیں ہے آ رہیے بات کر